بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین وسلاۃ والسلام علی سعید الانبیاء اب المرسلیم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری نائٹ ٹائم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات بارہ بجے سے دو بجے تک براہ راست کالز کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نات کی فرمائش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اسے پورا کیا کرے ٹاپک آ, کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس پر آپ کو بھی دعوت سخن دیتے ہیں آپ بھی آ کر کالس کرتے ہیں اور جس طرح سے پچھلے دو پروگرامس ان ٹاپکس کے حوالے سے آ, جو بات ہوتی رہی آپ نے جس انداز میں اس پروگرام کو ایک گلوبل فورم کا روپ دیا ہے کہ کوئی کال اسپین سے آ رہی ہے کوئی ماسکو سے کوئی انڈیا سے اور آ, دنیا کے کئی ممالک سے کالس آتی رہی پاکستان سے لوگ اس ڈسکشن میں شریک ہوتے رہے اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے رہے اپنے تجزیات کا اپنے رائے دیتے رہے سوالات کرتے رہے اور سوال آدھا علم ہوا کرتا ہے ناظرین محترم ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی اور بہت واضح ہے کہ سائنس بغیر قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر رہنمائی کے کچھ بھی نہیں ہے ہم ایک تصور کرتے ہیں ایک عام انسان جو نالج نہیں رکھتا ہے اس حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید سائنس کی ترقی کچھ اور چیز ہے در حقیقت سائنس کی ترقی انسان کی ہی ترقی ہے انسان کا ارتقاء ہے اس کی سوچ کا ارتقاء ہے جو مدر ہے جو عکاسی کرتا ہے اس کی سوچ کی اور اس کی سوچ کی ڈیولپمنٹ کی اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی اور یہی انسان کا امتیاز ہے یہی ایک چیز ہے کہ جو اسے اشرف المخلوقات ہونے کی سعادت دے رہی ہے شرف دے رہی ہے کہ وہ انسان سوچتا ہے چیزوں پر اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا ہے اسلام قرآن سنت یہ تو انسان کو سوچنے کی ترغیب دیتی ہے چیزوں کے حوالے سے تدبر کرنے غور و فکر کرنے کی ترغیب دیا کرتی ہے کوئی ایک ایسی شہ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم اللہ علیہ وآلہ وآلہ و وسلم تک کہ جس میں بنیادی احکامات میں تبدیلی آئی ہو جزوی طور پر زمانہ جیسے جیسے بدلتا چلا گیا تبدیلیاں آتی رہیں آج انسان میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ گئی کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی انسان سائنس میں اتنی ترقی کر گیا کہ وہ کلوننگ کرنا چاہتا ہے اور تخلیق کے عمل کو آ, آ, اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے آ, جو علم انسان کو عطا کیا ہے اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات بات کہی تھی آج بھی میں اسے بہت شد و مد کے ساتھ دہراتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو بلکہ کتاب لکھنے والا کتاب چھاپنے والا پبلشر پہلے ہی صفحے پر لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے یا غلطی کی جو گنجائش تھی ہم نے اسے دور کر دیا ہے اور اب یہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے کائنات میں صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کو لاریب قرار دیا اور لاریب قرار دینے والی وہ ہستی کہ جو مالک کونین ہے کہ جو ہر شے کا مالک ہے ہر شے کا خالق ہے ہر شے کو جاننے والا ہے اس کے علم میں ہر ایک شے ہے انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے قرآن و سنت کی رہنمائی کے بغیر سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے سائنس کی یہ تمام چیزیں جن کو ہم آج اس کی ترقی کے تناظر میں دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم ہے جو انسان بروئے کار لاتے ہوئے اس پر بہت سی تحقیقات کر رہا ہے جسے انسان کی ترقی یا سائنس کی ترقی کا جا رہا ہے لیکن دیکھنا ہمیں صرف یہ ہے اس پروگرام کا مقصد اس کی بنیاد اس کا مطمئن نظر صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو قرآن سے کانٹرڈکشن رکھتی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے ساتھ ایک اس کو فالو کرتے ہوئے چل رہی ہیں ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ وہی صحیح ہے جو قرآن و سنت کی جو شریعت کا حصہ بنتی ہیں حصہ بنتی ہیں جس میں اشتہاد کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں قرآن و سنت کی کہیں نفی نہیں ہو رہی اس میں کہیں بھی نقصان کا تصور نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی میں ہم جسے ترقی کہتے ہیں اور ہم جسے حاصل کرتے ہیں جسے اچیو کرتے ہیں وہ تمام ڈیولپمنٹس ہم دیکھیں گے آج بھی کہ کس کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے خاص طور پر ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے اور آزا کی پیون کا جو کچھ حصہ باقی تھا ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کلوننگ کے حوالے سے ہم آج ہم بات کریں گے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ٹیسٹ یو بیبی بھی آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہوگا اگر وقت بچا فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس لیے کہ اسلام کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہیں جس کو انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. آج ہمارے درمیان اس تمام ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے جو شخصیات تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز مرہوب, محبوب شخصیت جو پچھلے کئی پروگرامز کے ساتھ کئی پر, پروگرامس میں اس پروگرام کی زینت رہے اس پروگرام کی رونق رہے حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے بہت گہری نظر رکھتے ہیں آپ معاملات پر دین کے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت تشریف فرما ہے جو سپیشلائزڈ پرسنالٹی کے طور پر ہم نے آج اس پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد امین صاحب جنہوں نے ہمدرد یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد الرجک استماع ان کی خصوصی ریسرچ اسپیشلائزڈ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل سائنس پر اور ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں آپ تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک آپ کی اور ہماری ایک ایسی حرد نزیز شخصیت کہ میں جن کے لیے کہتا ہوں کہ اگر انہیں آنکھیں کھول کر سنا جائے تو ہم سامنے پاتے اور آنکھیں بند کر کے سنیں تو ہم انہیں پاتے ہیں پوری دنیا میں آپ قارے صلاح السلام کی صناح اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز صنافہ الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم تینوں مہمانوں کا ملنے بہت شکریہ اور اس پروگرام کو رونق بخشی آغاز الحاج محمد اویس رضا قادری سے کلام کے ساتھ کرتے ہیں آئیے یہ شرف حاصل کرتے ہیں شن شردے پا پذا زبان محل پا دن ہر می پا درے پہ صدا دے جمل سکھڑے تھے میں ان گدام خوشا ہر وی پار مجھے یقین ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی اجازت سے آغاز کلوننگ کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ پھر اس کے ساتھ چیزوں کو جوڑتے چلے جائیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا کلوننگ ہے کیا کلوننگ کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو کلوننگ کا علم نہیں ہے مطلب ایون مجھے بھی کہ کلوننگ در حقیقت کیا ہے اور اس کی رموز کیا ہے من للہ وقفہ بسم اللہ الرحیم یہ آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کلوننگ ایک کیسا لفظ ہے آج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی جو کہ میڈیکل کے تو نہیں تھے وہ نہیں جانتے تھے کلوننگ کیا چیز ہے تو کلوننگ بیسکلی تو انگلش میں یوز ہوتا ہے کلون خود یونانی لفظ ہے صرف کلون کلوننگ انگلش ورڈ ہے کلون جو ہے اس معنی کسی شاخ کا پھوٹنا ہے یونانی لفظ دیکھا جائے تو اب جب انگلش میں استعمال کیا کلوننگ اس کی پوری مطلب سامنے آ گئی عربک لینگویج میں اس کہلاتا ہے یہ اب اس کے اندر کاربن کاپی yeah. ایک چیز ہے آپ کے سامنے اپ ایک چیز نہیں ہوئی ہے اس کی دوسری ایک آپ چیز کاربن کاپی بنانا چاہتے ہیں سیم ایز اٹ از بندہ بنانا چاہتے ہیں فار yeah. ایگزامپل کوئی بندہ ابو بکر ہے yeah. آپ ایک نیا ابو بکر بنانا چاہتے ہیں yeah. تو یہ جب نیا بندہ آپ تیار کریں گے یہ جو عمل پروسیس ہوگا وہ کلوننگ کہلائے گا yeah. اب بیسک جو رول ہے اس کے اندر جو سارا سسٹم ہے میڈیکل کا وہ yeah. یہ ہے انسان جتنی بھی لائیو چیزیں ہیں جو جاندار ہیں جسے آپ بایولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے یہ آتا ہے کہ ہر جاندار کی سیل سے بنی ہوئی ہے بیسیکلی اور جتنی میٹر کی چیزیں ہیں وہ میٹر سے بنی ہوئی جتنی بے جان چیزیں ہیں جب سیل کی بات ہوتی ہے تو انسان کی باڈی جو ہے یہ نارمل سومیٹک سیل سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہیں سے بھی آپ ایک چھوٹا سا مطلب پارٹ باڈی کا لے لیں تو ایک سیل جو کہ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اسے آپ کا سومیٹک سیل ہے جو باڈی کی کسی بھی جگہ سے لیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان کا فورٹی سکس کروموزون وہ رکھتا ہے اچھا یہ اس کا متعامل ہوتا ہے اس کے برعکس انسان کے اندر ایک دوسرا سسٹم ہے جسے جرم سیل کہا جاتا ہے جسے اب دوسرے لفظوں میں اردو میں آسان لفظوں میں مادہ منویہ کہہ لیجئے ٹھیک اب یہ جب شروع میں تو اسی بھی سٹیج فورٹی سکس کروموزون پہ ہی مبنی ہوتی ہے مگر جوں ہی یہ کمپلیٹ مراحلتا کرتا ہے اسپرم سائڈ کہتے ہیں جب یہ اسپرم سپرما زوا پورا سیل بن جاتا ہے جو کہ ایک انسان سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے پیس 23 رہ جاتے ہیں ہاف ہو جاتے ہیں مکمل مراحل طے کرنے کے بعد ایسے ہی فیمل جو ہے اس کے بھی جب یہ سیل جسے جرم سیل کہہ لیجئے یہ اوبری میں بنتے ہیں انسان فیکٹریز کا متعمل ہے है اور है। خاتون جو ہے وہ اووریز کی متعمل ہے اب وہاں سے جب اوبا نکلتا ہے فرسٹ میں وہ بھی 46 کروموزوم کروموزون پہ مدن ہوتا ہے مگر بعد میں جاتے وہ بھی 23 تھری پیئرز رہ جاتے ہیں اب جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں جسے اب فرٹیلائزیشن کہتے ہیں ٹھیک کہ ہے خاتون جو ہے وہ کنسپشن میں چلی گئی ہے پیگننٹ ہو گئی ہے لیڈی حاملہ ہو گئی ہے اب 23 تھری ٹوئنٹی تھری دونوں ملتے ہیں 46 ہو جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کلونی کے اندر کہ ایک جیسے آپ اردو میں بیجا کہہ لیں اور میڈیکل ٹرمنالوجی سے آپ اسے اووا کہہ لیں ٹھیک ہے پوپولیشن اوور سے ہو رہی ہوتی ہے نارملی ایک اووا جو ہے وہ سائنٹسٹ اٹھاتے ہیں وہاں سے ایک اووا لے لیا اب یہ ایک سیل ہے پورا اس کا جو یوں کہنا چاہیے یہ نان فیکشل پروڈکشن ہے ساری سوری یہ نان سیکشل پروڈکشن کہیں گے آپ اسے جو آپ لے رہے ہیں جہاں سے آپ اووری لے رہے ہیں تو نارملی اس کا فیکٹ میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے عام یہ خاتون جو ہے اس کی اووری جو ہے اس کا جو فنکشن ہے کہ وہ اوبیولیشن کروا رہی ہوتی ہے نارمل اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے جیسا کہ ایک انسان ہے وہ بارش ہوگا اچھا میں دیکھیں تعریف تو یہ ایک بارہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں انسان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کیونکہ اب ایک جو جدید سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو انسان کی آنکھ سے اس کی سکیننگ کی جاتی ہے ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی انسان کا یہ جو تھم ہے یہ جو ہے اس کو لے لیا جاتا ہے اور اس کی یہ جو جھری ہیں یہ انگوٹھا کسی ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا ہے ہمیں تو یہ تصور ملا اور آج جس طرح سے سکیننگ کی جا رہی ہے دنیا بھر میں یہ بالکل ماڈرنگ سکیننگ بیو سکیننگ ہے تو اس میں اس کو یہ سائن تھمب ہے اور اس کے علاوہ آئی سکیننگ کی جاتی ہے انسان ایک دوسرے سے اس کی یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. اس تمام ماڈرن یہ جتنی سیکورٹیز کے مدن اثر ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے اصل میں یہ سہن چیز ہوئی جب سامنے آئی جب وہ جیسے کہ سائنس نے کوشش کی ہٹلر بنا لیں یہ تو تینوں نے کیا کر لیا کہ ہٹلر کا آپ کہیں سے کہ اس کا ڈی این اے آپ لیں گے فلٹر ایک بنا لیں گے مگر اس کی وہ ایٹموسفیئر جو انٹرنل ایٹموسفیئر ماں کے اندر ہے وہ بلڈ کیسے ملے گا وہ ماں کیسے بنے گی وہ تربیت کیسی ہوگی اس میں سارے کا سارا جو ڈائٹ ماں لے رہی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ماں کے انٹرنل انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتی ہیں اس کی بلڈ کی جو سچویشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا ماحول اس کی سارا انسٹیٹیوشن جو ہے ماں کو کیا دیا है رہا ہے اسٹریس میں ہے انگزائٹی ڈپریشن میں ہے یا بڑے اچھے مطلب چیز ہے جو آج کی بات ہے آج میڈیکل سائنس اس پہ کچھ تھوڑا سا سوچ رہی ہے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ تو یقیناً ایک قرآن و سنت سے ہمیں جاننا پڑے گا بات یہ ہے آج سے دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مفتی صاحب مطلب اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور وہ ایک اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جو باپ کے بغیر ہو رہی قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں محمد علی محمد, و علی محمد سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیٹیل کے ساتھ یہ کلوننگ کے مسائل بیان ہم کیے ہیں یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے اول میں یہ ارس کروں گا کہ اس میں جتنی بھی مطلب اس میں باتیں انہوں نے فرمائی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیٹیل ہیں تقریباً کے حوالے سے تقریباً علماء اکرام نے فقاہ اکرام نے اس عمل کو نائجائز قرار دیا ہے اب اگر ہم چاہیں کہ ایک تسلیم بھائی ہیں اور دوسرے تسلیم بائی کوئی بنانا چاہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے یعنی انسان کے ایک عرف کا دوسرے اس سے فرق ہوتا ہے اور پھر یہاں ہم جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ بات جاتی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور آکا علیہ سلام نے فرمایا کہ نا خاطم النبی لا نبی با با کہ میں خاتم النبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہاں پر یہ بات فیکٹ ہے کہ تمام علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ و سلام کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی چاہے کہ آکال علیہ سلاد و کی مثل بنانا ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا شروع کرے اور یہ چاہے بنا لیں تو یہ نہیں ہو سکتا مطلب ہم جیسے گناگاروں جیسا کچھ نہیں بن سکتا ہم جیسے عام آدمیوں ہو کے جو آموں سے بھی آم ہے مطلب نہیں یہاں کی تو شرعی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تباہی کی طرف ہمیں لے نکل جاتا میں یہی یہی ایک سوال ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا مطلب اسے سائنس کی ترقی کہا جا رہا ہے لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انسان کا عروج ہے یا زوال ہے اصل میں مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کر دی اس کی بہت آگے کی بات کی مفتی صاحب نے میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارے اسلام کا پیدا ہونا جو ہے ही شاید, ही شاید اس کی کوئی مطابقت مطابق یا مشابہت کلوننگ سے ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے بکس میں مینشن لیا میری نظر سے گزرا اور وہ مذہبی طبقے پھیلاتے ہیں کسی کو نہیں ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ پوری دنیا پر مسلم حیثیت یا اس سارے اسلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کلوننگ وہیں سے سیکھا لوگوں نے تو یہ بات بالکل غلط ہے غلط اس لیے ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جب فی میل کا اوبم لے لیا جاتا ہے اب جب اس کا آپ نے بیزا لے لیا اس میں صرف نیوکلس نکال لیا اب اس نیوکلس نکالنے کے بعد آپ اس پورے سیل کو باہر لائیں گے اور کسی بھی اسی خاتون کا ایک سیل نہیں سومیٹک سیل جو باڈی کا یا کسی مرد کا کسی کا بھی نہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ مرد کا حرام ہوگا اس کا اپنا اس کے میاں کا لے لیا گیا اب وہ جس بندے کا سیل ہے اس کی کاپی بننے کے لیے آپ نے اس کے جو سومیٹک سیل تھے 46 کروموزوم وہ اس میں ڈال دیے اب وہ آپ اس کو لب میں لے جائیں گے اسپارک کریں گے تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جس جسے اب فسٹ پروسیس کہتے ہیں بیبی بی بننے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جب جب, جب یہ پروسیس شروع ہوگا اب آپ کو وہاں سے اٹھانا ہوگا اس کو پھر ایک خاتون کے یوٹس میں اس کو رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے پہلے تو اسے اوبا چاہیے جی جی وہ کہہ لیجیے اب اسے اووا چاہیے جب اس نے اووا ہی خاتون سے لیا پہلے تو انسان یہاں محتاج ہو گیا تو دنیا کی پوری ریسرچ ہے وہ اوبا نہیں بنا سکتے لائیو ہے نا اب وہ اس کی وضاحت سامنے آ جائے گی جب اس نے اوبا لے لیا اوبا لینے میں بھی سائنس محتاج اوبا لینے کے بعد نیوکلیس نکال دیا اب پھر اس کو سیل چاہیے کسی لائیو بندے کا سیل اس میں ڈالنا نیوکلیس اس نے پورا کر دیا اس کو ریپیئر کر دیا اب تیسری خاتون یا وہی خاتون ही. اس کے نیوکل... اس کے یوٹس میں پھر رکھنا ضروری ہے اب ही. وہ پورے جو پروسیس ہیں ایٹ نائن منتھ جو ہیں وہ پورے طے کرے گا ही. اب جب وہ پورا یہ پروسیس طے کرے گا اس کے بعد وہ بچہ بےبی پیدا ہوگا تو وہ جس کا سیل اس کے اندر رکھا تھا نیوکلس میں جس کا آپ نے ڈی ایم اے لیا تھا جس کا سیمیٹک سیل باڈی جو اٹھایا تھا وہ اس کی کاپی بنے گا اچھا اچھا یہ بات تو آپ کی گفتگو سے یہ بات پتا چلی کہ جو موجودہ اناسر ہے انہیں سے چیز لی جائے گی مطلب یہ کوئی دسنید، تخلیق دسنید، کا دسنید، کوئی عمل نہیں ہے جبکہ عیسا علیہ السلام کے بارے میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا حضرت آدم علیہ السلام وہ تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے بات قرآن پاک نے جو تصور دیا تھا حج کے اندر اس میں تو پہلی بات فراق ہی کی ہے می نت لگنا تو مین کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا پھر بات کیا میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اس بحث سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یعنی یہ ایک طے ہوا کہ کچھ تخلیق کے عمل میں کچھ شریک ہونے والی بات نہیں ہے موجودہ عناصر سے یہ چیز لے کر یہ تصور کہاں سے آیا کہ ہم جسے چاہیں بنا لیں اویس خادری پھر ہم پچاس اویس خادری بنا لیں اور یہ تصور کہاں سے آیا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم جو موجود لوگ ہیں ان جیسے بنا لیں جو گزر گئے ہٹلر بھی کہا گیا کہ ہٹلر ہم پچاس آپ کی بات میں اس کا جواب دوں گا پہلے کالر آج کے پروگرام کے شامل کرتے ہیں پروگرام میں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تفصیم انکل وعلیکم السلام تفسیم انکل میں کنل نواز پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا فرمائیے تفیم انکل پلیز میں نے اویش انکل سے بات کرنی ہے جی بالکل کیجیے ہیلو السلام علیکم اویش انکل جی وعلیکم السلام اویش انکل آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ جلد کا بڑا کرم مالک احسان اسویش اکل آپ کافی عرصے ہو آپ کیو ٹیس آئے ہیں آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ انکل آپ کو ناجلحت کا مہینہ اور عید الاضحات بہت بہت مبارک ہو انکل وقت کی بہت کمی ہے آپ کی تعریف کیسے کروں اس طرح تو سورج کو چراغ کے جانے والی بات ہے ویس انکل بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے میں نے فرسٹ ٹائم آج نائٹ ٹائم جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں نے آج دیکھے ویسے میں سوچتے سو سے اٹھی ہوں مجھے یقین ہو گیا کہ ویس اکل آج آ پڑیں گے اچھا بہت شکریہ آپ کا بالکل میں آپ کے سلام کی پلیز ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز ویس اکل آپ کے نوروں کے سلانے والے پلیز سُلا دیں اچھا ان شاء اللہ اللہ برکتیں عطا آپ فرمائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں نائٹ ٹائم وتھ تسلیم صابری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ڈاکٹر محمد امین صاحب اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب بات کر رہے تھے ہم کیسے ڈاکٹر صاحب ممکن ہے یہ خیال کیسے آیا ہم دیکھ رہے ہیں پولٹری فارمز وغیرہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یعنی فارمی انڈے اور یہ سب چیزیں تو ایک ایجاد کا حصہ ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک یہ تصور کہ ویسا ہی بنا لیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے پودوں پر تو یہ بہت پہلے سی مطلب شروع ہوئی ہوئی ہے بہت سارے ایسے پلاٹ جو نایاب تھے کم تھے ان کو جینیٹک فیڈنگ کے تحت اور ان کی افزائش کو بڑھا لیا گیا وہ پودے لے لیے گئے ایسے مختلف جانوروں پر فار ایگزامپل ایک جانور جو ہے وہ بہت اچھی گائے اور بیس کلو دودھ دے رہی ہے تو عام بھینسوں میں کلونگ کر کے مطلب جو ان کے آپ उनका کہہ हैं और ان کا لیتے ہیں اور اس کو جینٹک فیڈنگ جو پروسیس ہے کلونگارتے ہیں تو وہ پہلے والی گائے جو بیس کلو دودھ دیتی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کی ایگزامپل موجود ہے سیون میں انیس سو ستانوے میں جب یہ بات سامنے آئی ڈولی شیپ ایک جی ہاں جب یہ ویسے تو انیس سو پچاس میں یہ کام شروع ہو گیا تھا ریسرچ کا بوڈولی سے مطلب ڈولی بھیڑ جو بنائی گئی اخباروں میں بڑا چرچا ہوا انیس سو ستانوے میں ستانوے فروری میں جو بات سامنے آئی ٹھیک ہے یہ اسکاٹ میں یہ ایکسپیرمنٹ ہوا اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے سات سو بیزا سات سو اوبا لیے گئے تھے اس میں سے دو سو اٹھائیس تجربے جو تھے ان کے وہ ناکام ثابت ہوئے کہ بڈولی نہیں بن سکی ایک ان کا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا بوڈولی جو ہے وہ بھیڑ آگے بات چلائی کہ ہم انسان کو بھی کریں گے جانوروں پر اور پودوں پر تو آلریڈی بہت ریسرچ ہو چکی ہے اس سے کسی کا اعتراض بھی کوئی نہیں ہے اسے انسان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے مگر جب بات انسان تک آتی بات وہیں سے اٹھی جب اس نے رکھا جی کہ اچھا پودا ہم نے بنا لیا اعتراض وہیں سے اٹھا ہاں اعتراض وہاں سے اس لیے اٹھا کہ قرآن پاک نے سورہ حد میں جہاں یہ بات کی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اس کے بعد اعلیٰ کا مزغا کی بات کی سارے جی پروسیس کے خون ہے اس کے بعد لوتڑا تر, لو بن رہا ہے اس کے بعد اس کی ہڈنگ اور پورا پروسیس ہو رہا ہے جی یہ سٹیجز قرآن نے بیان کی جی تو آگے جا کے قرآن نے چیلنج بھی کر دیا حج کے آخری رکوع کے اندر کہ یا ایو اناس قرآن یہاں پہ ضروری ہو مسئلہ فسٹ ٹائم بڑے اچھے انداز ہیں انسانوں ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں تھوڑا غور سے سنو اب اس میں اللہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کہ تم جن لوگوں کو سمجھ رہے ہو اللہ کے علاوہ اب اللہ جہاں اتنا خوبصورت چیلنج کر رہے ہیں جس کو نہ تو آج تو کرنا کیا مطلب کوئی توڑ سکے گا انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ یقین کو زبان یہ سارے مل کر ایک مچھی بھی اگر بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے اب تک قرآن نے جہاں تک کہا کہ میں یستن کی زو اگر وہ مکھی، مکھیوں کا کوئی چیز اٹھا کے لے جائے صحیح تو لسن کی زو وہ چھڑا نہیں سکتے اچھا اس ٹاپک کو ذرا میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اب اب سٹیٹس کیا ہے انسان انسان کی ایجاد میں اس کی تخلیق میں تو ناکام ہو گئی سائنس ناکام ہو گئی تخلیق تو کسی چیز کی آج تو دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں یہ ایجاد کہلاتی فار ایگزامپل آپ نے ایک میاں اور بیوی مطلب ایک مرد ہے ایک خاتون شادی کر دی یہ ایک تدبیر ہے اور بیسک چیزیں اب ایک مرد جو ہے اس کا اگر مطلب یوں کہہ لیجیے اس میں تلاسل کاٹ دیا جاتا ہے تو رات پیدا ہوگی ہر بھی جانتا نہیں ہوگی یہ سلسلہ بند ہو گیا کون سا اس کی تحقیق کا ہاں اس پہ جب یہ مطلب ڈالی بن گئی یہ بھیڑ بن گئی اس کے فوراً بعد جب اس پہ ریسرچ شروع ہوئی انسان کی طرف اس کے سارے اووا لے لیا گیا فی میل کے تیار کر لیا گیا کہ اس کو یو میں رکھیں گے مگر اسی مطلب دو ماہ کے بعد مارچ کے اندر فروری میں جو ہوا ایکسپائرمنٹ نائنٹین نائنٹی میں اور دو ماہ کے بعد نے خود ان کی اپنی جو مطلب ایک بہت بڑی تنظیم تھی سامک تنظیم امریکہ نے خود اس پہ پابندی لگا دی دنیا میں جہاں جہاں قطر میں ریاض میں مختلف یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی سب نے اس کو انسانیت سوچ کرار دیا البتہ جو بہت بڑے نقاد علامہ لوگ تھے صرف ڈاکٹر حصر کرزادی ہیں اور بہت سارے لوگ تھے انہوں نے جنیٹک مطلب انجینئرنگ کو اس حد تک درست رکھا ایک ماں مطلب ہے وہ اولاد اس کے پاس نہیں ہے یہ تو ایک جنیٹک ڈیزیزز ہیں بہت ساری اس پر بات کرتے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں نیسوزی بات کر رہی ہوں کراچی سے فرمائیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے تمام پروگرام میں جب سے شروع ہوا ہے سب سے میں دیکھ رہی ہوں بہت شکریہ <coughs> مجھے دو سوال کرنے تھے میں نے پہلے بھی جب بلڈ ٹرانسفریشن کی بات ہو رہی تھی تب بھی میں نے فون کیا تھا آپ کو یاد جی ہوگا جی, جی جی تو میں یہ معلوم کہا. اب کسی باپا بہت بحث ہوئی تھی ان باتوں پر نا کہ عطیہ کر دی جاتی ہیں ہاتھ یا ناک سوری آنکھیں وغیرہ تو اس کا لوگوں نے بہت بحث کی تو مجھے اچھے نہیں لگی یہ بات صرف اگر ان کو اتنا ہی کہہ دیا جائے تو دیکھیں ہمارے ہاتھ ہماری آنکھیں جو ہے نا گواہ بنیں گی آخروں سے انہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے قرآن پڑھا تھا ان آنکھوں سے تو بتائیں پھر اس بک ہم کیا دیں گے آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھیے ایک تو یہ چیز ہے لیکن دیکھیے میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ سمجھنے والوں کو جو عقل سے مثال چاہتے ہیں یہ ایک قرآن کا بھی طریقہ رہا ہے کہ مثالوں سے چیزوں کو سمجھانا یعنی اللہ رب العزت ایک چیز اس کا فرما دینا ہمارے لیے یقیناً بہت ہے بہت کافی ہے ایمان کے لیے یقین کے لیے ہر چیز کے لیے صرف بات اتنی ہے کہ ہم اس پر ڈسکشن کر کے اپنے یقین کو اور پختہ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی اس کے تمام تر دلائل جب اس کی کراس کوشچننگ ہوتی ہے تو قرآن دلائل بھی سامنے آتے ہیں تو چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے نا تو یہ اس کا مقصد ہے باہر طور ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو وعلیکم السلام تفریح بھائی جی بات کر رہا ہوں کون سا بر کہاں سے ممبئی کیسے شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے جی شہزاد صاحب فرمائیے الحمدللہ للہ ٹھیک ہوں میں آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ اور تمام آپ کو میری طرف وعلیکم السلام حمیش بھائی سے بات کرنی ہے جی جی بالکل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام حمیش بھائی کیسے ہیں آپ الحمد للہ ہر بلاد اللہ کرے گا پھر انشاءاللہ ان شاء گا بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب بہت خوبصورت بات انہوں نے کی خاتون نے دیار دیار کہ جو زبان گنگ ہو جائے گی اور آزاد گواہی دیں گے وہاں پر اگر وہ ٹرانسپلانٹ ہو جائیں گے تو کیا دو دو بندوں کی گواہی دیں قرآن پاک میں بعض مقامات پر یہ موجود ہے کہ شہیدم و جلد و بما قانون املون کہ تم نے جو خوش کیا ہے جن اعضا کے ذریعے تم نے جو امال کیے ہیں ان تمام اعمال کی گواہی وہ اعضا دیں گے کیونکہ بندہ انکار کرے گا تو اللہ تبارک کا وطالعہ اس کی زبان پر ماحول لگائے گا اور اس کے اعضا اس کے عمل کی گواہی دیں گے اب یہاں پر یہ بات کرنا کہ وقت سے پہلے جو ہے اسے عطیہ کر دینا تو اس پر کافی ڈیٹیل کے ہم نے جو ہے وہ درائش دیے ہیں کہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن اب یہ کہنا کہ اگر اس نے آزاد کو جو ہے وہ عطیہ کر دیا ہے مرنے سے پہلے تو اب وہ آزاد گواہی کیسے دیں گے اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے ان اللہ کل الحاق قدی جو شخص اگر بم دھماکے میں مر جائے اس کا کوئی عرض نہ ملے اور اس طریقے سے کوئی اگر جل جاتا ہے کہ اس طریقے سے اس کا کوئی عرض نہ ملے تو وہ حساب کتاب کیسے دے جو ہے وہ گواہی کیسے دیں گے تو اللہ قبار کا وطالعہ شے پر قادر ہے اور وہ تمام آزاد کو جس طریقے سے وہ ادم سے وجود پر لانے پر قادر دیشت. ہے تو بعد میں بھی جو ہے وجود میں لا سکتا ہے صحیح یہ بتائیے کہ اب جو ہم کلوننگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ کیا آزادی بن سکتے ہیں انسانی آزادی بن رہے ہیں لیبورٹریز میں میں نے سنا ایسا کہ کام ہو رہا ہے ایسی بھی بات نہیں جب آپ ایک انسان کا سیل اٹھائیں گے اور جو کالونی کا پروسن پورا انسان ہی بنے گا نہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان جو بن رہا تھا اس پر تو آپ نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس پر پابندی لگا دی اور اب یہ مزید کام ہو بھی نہیں رہا ہم مفتی صاحب سے ایک فتوح کی صورت میں ان کا کال بھی لے لیں گے اس حوالے سے لیتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتی ہے لیکن میں اس کے سارے انگریڈینٹس اکٹھے کر لوں پہلے کیا کان بنانا چاہے ناک بنانا چاہے ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف کان بن جائے اس وقت تو ایسے لیول پہ بات پہنچی نہیں ہے ٹھیک آگے فٹڈر سچ کے بعد جو ہے بات سامنے آ سکتی ہے ٹھیک پھر وہ بات نہیں جی صرف کان بن رہا ہو صرف ناک یا صرف ہاتھ بن رہے ہو ایسی بات اس وقت نہیں جو آئی بھی ہے سامنے وہ مطلب اتنی اچھی کوئی اس کی تلائل موجود نہیں ہے اس لیے کہ جو ہے کلوننگ کا مطلب مطلب سیمٹک سیل لیں گے اس کا وہ پروسیس جو رول میں سامنے آیا تو اس پروسیس سے آج تک آپ کچھ کر نہیں سکتے پروسیس hmm. وہی ہے آپ کو یوٹس ماں کی طرف جانا پڑے گا hmm. تو وہاں تو وہ پورا انسان بھی سامنے آئے گا کلونی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ ایک انسان کا سیل لیتے ہیں جیسے انسان کو نرس واحدہ قرآن نے کہا ہے مٹی کی بات کی ہے بہت پیچھے کی بات اللہ پر دہرا رہے ہیں اللہ کی اتنا جینےٹک انجینئرنگ جو ہے کہ کہاں مٹی سے اس کو وہ وجود دیجیے گا جو لائف کیا لاتے ہیں لات انسان کی لائی سیل لائیو سیل پہ ہو گئی ہے انسان کی طرف بہت پیچھے کا ارتقا ہے اس کا تو مطلب اس کی تو ریسرچ چل رہا آگے آگے یہ مگر یہ کہ ایسا ایسا چونکہ وہ روٹ ہی دیا گیا شروع سے ہی اس کو بند کر دیا گیا مختلف پودوں پر مختلف جانوروں پر تو میں نے پہلے جیسا بات چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک انسان کی اب بات کریں تو اس کو کسی اور پروسیس سے تو لیا جا سکتا جو ہے جو کلوننگ کا پروسیس ہے اس میں آپ اس کو نہیں ڈال سکتے جو کلوننگ کا تو مطلب ہی یہ ہے جب آپ نے سیل کہیں سے بھی ایک سیل انسان اربو سیل سے بنا ہوا اٹھایا تو اس کی کاربن کاپی آئے کلونی کا لفظ واقع کر رہا ہے ویسا ہی بندہ بنے گا ویسی ہی چیز بنے گی صحیح یہ ہے اب آپ نے جب سیل اٹھایا اس میں پورے انسان کی ساری خصلتیں ساری کیفیتیں موجود ہیں پوری ڈیٹیل سے ہم نے ایک اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو لیا اب قرآن سنت کی روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں اب تو ڈبلو ایچ نے بھی پابندی لگا دیكھیے میں یہ نے بتایا ہے ایک اس مطلب یہ ہوتا ہے ایز اٹ از وہی چیز ہے اب یہاں پر میں شہری طور پر یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ناجائز ہے فی الحال بالکل حرام ہے اس میں کوئی اجازت نہیں کسی عالم کی لیکن اگر میں عقلی طور پر اسے دیکھوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیونکہ صفات کا حامل ہونا اسی صفات کا حامل کوئی دوسرا فرد ہو جائے اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترقی ہو سکتی ہے ممکن ہو سکتا ہے ہے لیکن اگر تخلیق کے بالکل ایز اٹ از وہی چیز بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالین فرماتا ہے کہ ون ندی وسط ویر حام کی وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے हुँ. وہی تصویر بناتا ہے وہی صورت بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کال اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی صاحب کر رہا ہوں کیا حال ہے بھیا اللہ کا کرم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہا آپ بات کر رہا ہوں بھائی کسور سے جی اس صاحب فرمائیے فرمائیے حضور جی صاحب کیا حال ہے اللہ کا کرم فلیم الحمد للہ اپنا ویس بھائی سے بات کرنا چاہوں گا جی بالکل کیجیے جی السلام علیکم جی ویش بھائی وعلیکم السلام رحمت اللہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے اچھا جی ویسے السلام علیکم جی कर السلام اپنے آواز بند کر دیجیے جی جی بہت جی ویسے خیال ہے آپ کے آپ ٹھیک ہے مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا آپ نے ایک ناٹ کی ہاں جی بہت پنجابی کی باتیں اپنا چنگیاں کے مندیاں نہ بھائی اچھی سونے جی بہت دوسرا اگر آپ کو راستہ نہیں ہوگا تھا ہمارے ہاں ہاں ہاں اچھا جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بہت شکریہ کال کرنے کا اور نعت ہی شامل کرتے ہیں پروگرام میں آپ کی سواب پر ہے دو تین فرمائشیں آئیں جنات نعت رونال فرمائش کی ہمارے لاہور کے مشہور نعت خاں رفیقیا صاحب انہوں نے بھی فرمائش کی ہے مجھے آج اس نات کو میں پڑھوں دو فرمائشیں اکٹھی ہوئیں اس بردان کے لیے لگیا نی موج رکھی سویا لگیا لے موج لائی رکھی سویا چنگے ہو کے مندے ہو چنگے ہو کے مندے ہاں نبائی رکھی سونے لگیاں مجھا میں گنا بولا لوکی کے دکھا پردہ جے تے پائی رکھی سونے ہاں چنگے ہو ہاں کے مندے ہاں چنگے ہو ہاں کے مندے ہاں نبائی رکھی رکی ہاں لگیا نے کسی اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے بجو کسے سینے نال سویا سینال پالائی رکھی سویا ہا چنگے ہاں کہ مندے ہاں نبائی رکھی سویا لگیاں نے चड़ी हुई गुडी न चढ़ाई रखी सुण ची हुई गुडी नू चढ़ाई रखी सुण चे हां के मंदे हां चंगे हां के मंदे हां निभाई रखी सोने आ। موجا زیا دیا دیا تیریال <سؤال> اد میں بنیا ہوں بو سے بنائی رکھی سونے ہاں چنگے ہاکے مندے ہاں چنگے ہاں کے مندے ہاں نبائی سوڑیا لگیا نی جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے اس کلوننگ کے حوالے سے اس کو تو اس کو تو ناجائز قرار دی اس سے ایک چیز ہمیں ملتی ہے ٹیسٹ یو بیبی کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بھی ایک چیز ظاہر ہوئی ٹیسٹیو بیبی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اگر یورپ میں دیکھا جائے تو جو صورتیں وہاں پر ہیں تو ان صورتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے یہاں جو پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عورت کی یوٹرس کی ٹیوب بند یا رحم کی جو ہے ہوتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ازواجی تعلقات کے بعد بھی جو اسپند ہوتے ہیں وہ اندر نہیں جا پاتے یا استقرار حمل نہیں ہو پاتا تو ڈاکٹرز ایسی صورت نہیں ہی کرتے ہیں کہ جو خاتون ہوتی ہیں ان کا لیے جاتا ہے اور انہیں کے شوہر کے اسپم لیے جاتے ہیں اور ان دونوں کو ملایا جاتا ہے اور دونوں خلیہ جو ہے وہ ایک ہی میں ہوا کرتے ہیں اب وہ اس طرح اس پمپ اور وہ خلیاں لے کر اسے ایک ٹیوب میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے یعنی جو پروسیس عورت کے رحم میں ہونا تھا کسی خرابی کی بنیاد پر نہیں ہوا اب وہ پروسیس ٹیوب کے اندر ہو رہا ہے جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اسے احتیاط کے ساتھ ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اس میں بظاہر تو کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ نسب کا بھی خیال کیا جا رہا ہے اور حرام حلال کر محتاط علماء علما اکرام کے یہاں پر نظریہ اپنا الگ موجود ہے عام علماء نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے لیکن محتاط فقائے اکرام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب وہ ایک عورت ہے اور اس کے رحم کے اندر یہ رکھا جا رہا ہے اب اگر دوسری عورت بھی رکھ رہی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور اگر کوئی مرد رکھ رہا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے تو محتاط علماء نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے لیکن عام علماء نے اجازت دی ہے محتاط علماء اکرام پر ایک اعتراض یہ آتا ہے ان پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس بات کی اجازت کیوں نہیں دی حالانکہ عام طور پر اگر عورت پریگنٹ ہو جائے اور اگر کسی سے علاج معاوضے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی عورت نہیں ہے تو مرد اس کا علاج کر سکتا ہے تو محتاط علماء اکرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ جو سورت اس وقت ضرورت تھی اس بات کی اگر وہ طبلط کی صورت نہ ہوتی تو عورت کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس لیے وہاں پر اجازت ہے یہاں چونکہ عورت کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس لیے یہاں پر انہوں نے اجازت نہیں دی یہ دونوں سامنے ہیں تو محتاط علماء فرماتے ہیں کہ اگر شوہر خود ڈاکٹر ہے اور اگر وہ یہ عمل سر انجام دے تو پھر بلا کسی صورت میں جائے جاٮٔیے اچھا چلو اس پر بات کرتے ہیں کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فیصل صاحب فرمائیے جی میرا ایک سوال ہے یہ کہ میرا ایک کزن ہے جو ہر تقریباً تین سے چار مہینے ماہ بعد خون دے آتا ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ خون دینا بلا وجہ جائز ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاؤ ایک میری رات کی فرمائش ہے میں سے آپ کا کیا ہل ہے الحمدللہ رب العالمین جی ایک ناطفی فرمائش ہے جی کیجیے کی کا دے گی اور کل آپ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو سنوائیں بہت شکریہ کال کرنے کا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے جس یو بی کے حوالے سے جی جی یہ کانسیپٹ جو ملو قرآن بتا رہا ہے علماء نے جو دو محتاط رویے اصل میں صورتحال اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ایک خاتون کو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں مثال کی طور پر کہہ لیجیے اس کی اووری جو ہے وہ اوبیولیشن ہی نہیں کر رہی کرتے رہی ہیں پراپر نہیں آ رہی وہ اووری جو ہے اس سے کنسپشن مین کے فیٹلائزیشن یا جو کہہ لیجیے ماں جو ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی ہے اب ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پانچ صورتوں میں یہ آتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے بھی حالات خراب ہوتے ہیں گو اس میں اسپرم تو موجود ہیں اب اسپرم کا ایک پورا اسپرم اینالسس کہلاتا ہے हुँ. جب اس کی رپورٹ چاہتی ہے پہلے کہ کاؤنٹ کتنے ہیں ٹوٹل کاؤنٹ hmm. کی اویلیشن سامنے آتی ہے اس کے بعد پھر آپ مزید ایک فردر ہے اس کی میٹلٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس میں سلجش کتنے ہیں نیم مردہ کتنے ہیں ایکٹیو کتنے ہیں hmm. اگر وہ ایکٹو کم ہے تو اب خاتون تو بالکل ٹھیک ہے اور سب آپ کی بات جاری رہے گی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں یسیم کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں نائٹ ٹائم وتھ وسیم ساوری ہمارے ساتھ ششی فرما ہے حضرت علامہ مفتی سہیل رضا حمدی صاحب ڈاکٹر محمد امین صاحب اور الحاظ محمد حویث رضا خادری صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات جاری تھی جی ڈاکٹر صاحب ہاں میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ اب فیمیل تو ٹھیک ہے اس پر سارے انٹرنل پروسیس پورے ہو رہے ہیں اب میل جو ہے اس کے اسپون جو ہیں اس میں پرابلم آ اس کی رپورٹ جب آئی اسپرم اینالس کی تو اس میں موٹلٹی کم ہے اسپرم کاؤنٹ ہی کم ہے تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے اب وہ خالی ٹیکس ٹوب بیبی جو ہے وہ کام نہیں دے سکتی جب بہت زیادہ ویکنیس آ جاتی ہے hmm. تو ٹیکس ٹوب بیبی سے آگے ایک سی ایک اچھا میں ہے یہ hmm. یہ اس سے تھوڑی فردر بہت زیادہ اس کو بھی کور کرتی اس کے آگے جب بات آئی اصول وہی ہے جی ہاں اصول وہی ہے اب جہاں یہاں پر آپ کو کلوننگ کا کام دے سکتی ہے اگر آپ کلوننگ کو یہاں یوز کرتے ہیں اس کے ہی میاں کے اسپن جو ہے وہ تو کام نہیں کر رہے اس کا بائڈر سے سومیٹک پہل لے لیا گیا اب آپ کلون کرنا چاہتے ہیں اب وہ اس کی تو بیوی ہے آپ نے اس بار کو اس کو باہر کروایا جب وہ فرٹلائزیشن پہ گیا اس کے بعد آپ نے اس کو میاں کا یا میاں کا تو اس طرح سے میں نے جس طرح کی صورت بیان کی جو چواس کی صورت ہے تو اس میں چائز ہے اور جو احتیاط کا پہلو ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے